السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولكم اعمالکم وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کل کہہ دیجئے اتوا کیا تم جگڑتے ہو ہم سے فلاہ اللہ کے متعلق واہ ہوا کے وہی رب ہے ہمارا اور تمہارا اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ مشرقین اور اہل کتاب جو ہیں یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اللہ کے متعلق آپ ان سے کہیں کہ عجیب ہو تم کہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کے باوجود تم ہم سے اس کے متعلق جھگڑا کرتے ہو جب وہ اللہ ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے تو اس شرک کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ والانا اعمالون والا کم کہ اگر تم اپنے شرک پہ جمے ہو تو پھر تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے لیے ہمارے اعمال ہم تو اسی کے لیے خالص عبادت کریں گے جو بھی کام کریں گے خالص اسی کے لیے کریں گے اور تم یہ بات بھی کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یا یہودی تھے یا عیسائی عجیب بات ہے تم زیادہ ان کو جانتے تھے یا اللہ زیادہ جانتا تھا پھر اللہ رب العزت ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے گواہی کو چھپا لیا ان کے پاس گواہی موجود تھی کہ آخری نبی آئیں گے سب کچھ ان کو پتہ تھا لیکن جان بوجھ کے انہوں نے چھپایا اور اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال سے بے خبر نہیں پھر اللہ رب العزت پچھلے والی آیت دوبارہ دہراتے ہیں کہ تل کا امتن قد خلط لہا ماں کا سبت ولا کم کا سب تم غلط اماں کانو یا دوبارہ تم بھی فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اپنے عمل پر ہے اگر نجات چاہتے ہو تو انبیاء اور نیک لوگوں کی طرح خود عمل کرو ورنہ صرف ان کی طرف نسبت کر کے ان کی کرامتے بیان کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا کیا مطلب کہ اگر کسی کے باپ دادا بڑے نیک ہیں لیکن وہ بندہ خود عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پیچھے رہے گا اپنے باپ دادا کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا فرمایا کل کہہ دیجئے اتوہ نا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فلاہ اللہ کے متعلق واہوا حالا کہ وہی ربنا ہمارا رب ہے و اور تمہارا رب ہے والانا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں وہ ہم تو لہو اسی اللہ کے لیے مخلصون خالص ہیں جو بھی عمل کریں گے اسی کے لیے خالص کریں گے ام تو کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد تھے وہ ہودن یہودی اور نصارہ یا عیسائی كل آپ کہہ ديں انتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تم ان کو زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اور کون اظلمو زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے جس نے کتمہ چھپائی شہادتاً گواہی ان جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ومن اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو تل یہ امتن ایک جماعت تھی قط تحقیق خالت گزر گئی لہا اس کے لیے ہے ماں کا سبق جو اس نے کمایا والا اور تمہارے لیے ہے ماں کا سب تم جو تم نے کمایا ولا تس اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اما اس چیز کے متعلق جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے الحمد للہ بفض اللہ تعالی ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہماری غلطی کمی کتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اپنی زندگیاں بھی بالکل ویسے بنا لیں جیسے قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے ربنا تقبل منا المنّ انت کا انتسمی العلیم وتب علینہ انت, انت التواب انترحيم وص الله على النبي علی وصحبِ اجمائین برحمت قیا ارحم الرحمين